قال اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے اب حضرت موسا اور ہارون پہنچ گئے ہیں یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے قال فبر ربو کو مایا اس نے کہا ہے موسا یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے کون ذات شریف ہے ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں ہے کالا ربو نے حضرت موسا نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت بھی یعنی ہر چیز کو اللہ تعالی نے بنایا ہے پیدا کیا ہے خاص خلقت عطا کی ہے اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے سبزیاں نہیں ہیں بلکہ اس کی غذا گوشت ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے آٹا کل لشعین خل کا اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے کالف اما بال القرون اولا یہ بہت ہی ایک ٹرپی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے تو اے ایموسا پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں تو ہمارے آبا و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے قومیں گزر چکی ہماری نسلیں بیت چکی ان کا کیا بنے گا ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس دعوت نہیں آئی جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہیں لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے حکمت تبلیغ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے عصبیت ہوتی ہے اس کو بھڑکنے کا موقع دیں جواب دیا علما قال علم اندر ابی ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے میں نہیں جانتا ہوں. ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کیا معاملہ کرے گا کیسے محاسبہ کرے گا جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی علمہ علم ربی میرے رب کے پاس ان کا علم ہے فی کتاب ایک کتاب کے اندر لا ید ربی ولا انسا میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے یعنی نہ بہتتا ہے نہ بھولتا ہے اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفس ہی وہ ہے وہ وہاں موجود ہے گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے حبیت جاہلی ہوتی ہے اپنے آپ اسلاف کے لیے اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے اللہ نے جالدہ بہدا اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے وہ سلق اور اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم دن پر چلتے ہو وانزنا میں اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی فاخرجنا بھی ازواجم میں نبات اشتہا اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان ہم نے مختلف مختلف نو ہے وہ نکال دی ہے کلو ور نامک تو خود بھی کھاؤ انسان بھی کھائیں ورا اپنے کو مویشی کو بھی چراؤ ان نفیزہ لے کر آیاتِ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں مرہا خلق نا اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مرہا نعیدکم اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے واپس لوٹا جائیں گے مروں گے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے وہ نخرجکم رخر جو اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے ایک مرتبہ اور نکال لیں گے ولقد لق آیاتنا نہ لہا ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہے وہ دکھا دیبہ لیکن اس بدمخد تقزیب کی جھٹلایا اور انکار کیا کالا جیتنا جناب ارجنا لہد کا یا ابوسا اس نے کہا کہ اربوسا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو فلاں ناتین کب تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے فج البنا بین کا تو اب ہمارے اور تمہارے ما بین اپنے اور ہمارے ماں بین ایک وعدے کا وقت معین کر لو لا رخلف ہو نہ جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے ولا انتہ تم کرنا مکانا سوا ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باقی ہونا اس کا ثابت ہو جائے تالباء جو کم یوم یہ حضرت مسا علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے واضح کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے کوئی تہوار ان کا تھا وہ تہوار کے جس میں وہ واقع جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر تو ان کے جشن کا دن ہے وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا وہاں یو شر الناس و دوہا اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائے دن چڑھے یہ دوہار کا وقت وہ ہے جس میں ہماری عیدیں عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں عید الفطر ہے عید عید ہے یہ دردرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو یہ اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے فتح اللہ فرعون تو اب فرعون نے رخ پھیرا یعنی یہ کہ اب اس نے باہر بات سے بات جب طے ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ تو اب اس نے توجہ اپنی کی فجمع جمع اس نے اپنی ساری ساری چال جمع کر لی یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا ثم اتا اب وہ مقابلے میں آیا قال حضرت موسا علیہ السلام نے پھر انہیں انظار کیا انہیں خبردار کیا تمہاری بدبختی لا لاہ تختر دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے جادوگروں کو لے آئے ہو فلیم بے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے وقد قد خواب امن اور جو کوئی بھی اللہ پر اختراع کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے فتح امرحوم بین ہوں اور تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسا علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور حضرت مصع علیہ السلام کو جو خزاقی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی القیت علیہ کا محبت امن آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے تو جادوگر گھمراہے ہیں مقابلے سے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے تو اختلاف ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو درباری تھے فرعون کے ان سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو فتنا جاؤ وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں بہن اپنے آپس میں واسروں نہ جو اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا سیکریٹ میٹنگ کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے کالو ان کا اس پر اتفاق ہوا قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد کہ نہیں ہے یہ کچھ سوا اس کے یہ لازمن دو جادوگر ہیں یوریدان اور یہ چاہتے ہیں من کہ وہ تم کو نکال باہر کریں ہماری تمہاری سرزمین سے بے صحر ہما اپنے اس جادو کے بل پر وہ یز حبا بے طریقہ اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی اس کو برباد کر کے رکھ دیں یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے یہ ہماری تہذیب کو ہماری ثقافت کو ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنس ڈیولپ کیے ہیں انسانی انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں مرد و زم کی مساوات عورتوں کی آزادی یہ ہم نے بڑے جان جھوکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں یہ چیز اچیومنٹس ہے ویسٹرن سولیزیشن کی اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اٹس اے تھریٹ یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے یہ ہماری تہذیب کے لیے ہمارے تمدُن مسلح امسروں کا معنث ہے امسل سب سے زیادہ مثالی ہماری مثالی تہذیب ہماری مثالی ثقافت ہمارا مثالی تمدن اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ ہیں لہذا اب ہمیں فاجمعو میں اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں جتنے بھی چالیں ہو سکتی ہوں اپنی تمام مہارت کو برو کار لا کر جمع کر کے صفا اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسا کا وقت اور آج جو بھی ور رہے گا جو بادی جیت جائے گا پھر اسی کے لیے فلاح ہے کالو یا موسا امان کی امان نکول اکبر امل کا جادوگروں نے کہا کہ اے موسا تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے کالب الکو حضرت موسا نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے فیضا حبال ہوں اور اسی حبال حبل کی تو اچانک ان کی رسیاں اور اسی یہ ہوں یہ اصا کی جمع ہے ان کے بھی عصا تھے ان کی چھڑیاں تھیں ان کی بھی دستیاں اور چھڑیاں یوخ ہی رہے ہیں وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو من سہرہم ان کے جادو کے اثر سے ان نہا وہ بھی دوڑ رہی ہیں چل رہی ہیں وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں فی ہی موسا تو موسا نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر اپنے دل میں ڈر ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معاوضہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شہید انہیں دکھا دی اس کا متعلقہ کیا نکلے گا کہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب پواری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشق تو ہزار بد گمانی تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے خوف پیدا ہوا فوج جیسا فی الدت سے حیفت میں اللہ لا تخف ہم نے اس سے بتایا وہی کی ڈرو نہیں ان کا انت العلا تم ہی رہو گے کامیاب رہوگے اور غالب ہوگے والکمافی امیر اب جو تمہارے ہاتھ میں آسان کھڑے ہو ابھی تک اب جلدی سے پھینکو تلقف ماسناؤ کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے ان نما سنا کہ یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے اس کی ایک چال ہے فریب ہے جس کو ہم کہتے نظر بندی ہے بلا یوفر ہو ساحر و حیض اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے کتنی کوشش کر لے فعلق یا سہرت اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورا آراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر یہ نہ ہوا عوام پر انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی دو جادوگر تھے ایک بڑا ثابت ہو ایک چھوٹا ثابت ہو ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے اور باقی جادوگر تھے وہ چھوٹے جادوگر تھے بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے جو فز ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل ہو جائے پرسوں ہو جائے سو برس بعد آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ٹیکنالوجی میں آج معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشپ ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے لہذا ان پر حقیقت منکش ہو گئی چاہتے فورن کی سہارتن تو گر پڑے جادوگر جو ہے سجنے میں کالو آمن نہ موسا اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسا کے رب پر کالا تم لہو قبلان لکم وہ اسی جلالی انداز میں شاہنشاہ نے کہا فرعون نے اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ بدولت تمہیں اجازت نے میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے کو زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی انہ لبی رقم اللہ کم اب اس کو وہ چال آ گئی جیسے وہ امراط العزیز کو فوراً چال سوج گئی تھی جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپہ ہوا ہوا تھا اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوچ گئی معلوم ہوتا ہے یہ موسا جو ہے یہ تمہارا استاد ہے یہ تمہارا گرو ہے ان نور قبیر اللہ کم الشہد یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو تمہارا یہ ایک سازش ہے نوکتیاں احدیہ و خلاف ہے ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں سفت سفت مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا ولا اسلبن فی جزو نقل اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سوری دے کر ولا منا ائنہ اشد دو آزاد اور عقریب تم جان لو گے یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل یعنی موسا تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں تو اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ ہے ہمارے رب کی طرف سے بینات روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے بلظیف فتح اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے اب ہم اللہ پرمان لا چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو جو چاہے کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے فخر ماں ان کا تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے ہماری ٹکا بوٹنگ کرنی ہے کر دیں ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دیں جو چاہے کر دیں ان تخلی حاضر حیات دنیا حاضر حیات دنیا تو کیا فیصلہ کرے گا صرف اس دنیا کی زندگی نہیں فیصلہ کرے گا یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے کہ ان نہ امن ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر لے یقینا خطا آنا تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے وما ماں اکرہ من ہی اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسا کا مقابلہ کرنا یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹینٹ ہو گئے تھے پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسا جادوگر نہیں ہے کہا تو یہ گیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ وہ آئے تھے اسی انداز میں لیکن موسا کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت ان کی وجاہت ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے تو وہ ماں اقلاح کا نام آ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور بوسا کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے موجودات کے مقابلے میں ہمیں آوادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں واللہ خیر وابقا لیکن اب ہم پر حقیقت مرکشی ہو چکی ہے اب ہم نے اللہ کو قبول کیا ایمان اوپر لائے اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے باقی رہنے والا ہے ان نہ ہوں میت یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں فائندہ نہ فندہ نہو جہنم تو اس کے لیے پھر جہنم ہے لا یمو فِيهَا ولا يَحْيَا کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی وہ میں آتے ہی اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر ایمان کی حالت میں قد عامل الصالحات اور ایمان بھی خالی نہیں ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی فولاک الحمد الراجات الولا تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے بلند درجے ہوں گے جنات و عدم تجری لنہ یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے ریزیڈینشیل گارڈنز جن کے داخل پر ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وزال کا جدا اور یہ بدلا ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پار کیا ولاق موسا نسل بادی فاضل بہم طریقہ فلپاہ بسا اور ہم نے موسا کو وہی کر دی تھی کہ اے موسا میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں تھی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائسینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں اور نسل بادی فوز ابلحم طریقن فلباہ اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے سوکا ہوا راستہ وہ بناو. لا تخاف نہ درکن تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا ولا تخشا نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا فا اتبا ہوں فرعون بِجُنُوبِ دَئِ. تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ فاغشیا ہوں نل یم میں تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا یعنی جب حضرت موسیٰ نے اصاخ مارا سمندر پر سمندر پھٹ گیا تب تو عظیم دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں خوش راستہ نکل آیا وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے لیکن جب فرعون آیا اپنی لاؤ کو لے کر وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ گئے <سؤال> وہ عادل فرعون قوم ہوں فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا وما ہدایت نہ دی یا بنی اسرائیل قزن جے ناکم کم اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے بدنا کم جانب تور منا اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ تور کے دہنی جانب وہی اسی طرف جہاں پر کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نزر الم المن وسلوا اور دیکھو ہم نے تم پر من وسلوا ناگرک کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرو ملتا ہے یہ بات کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں بلاکت غوفی ہے اور اس میں زیادتی نہ کرو اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی کی انہوں نے کچھ, کچھ کے بعد زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سیت سیت رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے تو گویا کہ اللہ پر توکر کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی پرہی اللہ علیہ تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا محمد یاہد علیہ غزبی اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقط ہوا تو وہ تو گویا کہ پٹخ دی